شعیش صاحب آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ ایک عدیم الفرصت شخصیت ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آپ سے ہم ملاقات کریں ویسے تو آپ کی شخصیت بہت ہی جانی پہچانی شخصیت ہے آپ اس ملک کے بہت ہی معروف لوگوں میں ہیں لیکن ہمارے آنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا میں شروع میں بازی کر دوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بالکل بے تکلف ہو کر کچھ اپنے بارے میں کچھ بڑے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے آپ کی زندگی پر اثر ڈالا کچھ اپنے تجربات کے بارے میں اپنے مشاہدات کے بارے میں کچھ فرمائیں اس لیے کہ آپ حدیث ناوی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ روایت کا بہت بڑا درجہ ہے دراصل ہماری جو تاریخ ہے وہ روایت کے بدن سے پیدا ہوتی ہے اور روایت کی اہمیت ہر دور میں مانی گئی ہے اور مانی جاتی رہے گی اس میں شرط یہ ہے کہ روایت ایک بہت ہی صحیح روایت ہو اور بات کرنے والا قابل اعتماد ہو تو ظاہر ہے کہ اگر یہ جذبہ ہم پر تعریف ہوتا اور ہم آپ کو اس عہد کے سکہ لوگوں میں आपको سمجھتے تو ہم آپ کو یہ تکلیف نہ دیتے آپ کو ایک طریقے سے میں یہ خراج تحسین بھی پیش کر رہا ہوں جس کے آپ پورے طور پر مستحق ہیں کہ ہم آپ کو ایک بہت ہی ذریعہ سمجھتے ہیں ایک ایسا منبع سمجھتے ہیں کہ جس کی بیان کردہ روایات کی بنیاد پر آئندہ نسلیں اپنی تاریخ مرتب کر سکیں گی شریشا خاص میں اسی مقصد سے راول سے آیا ہوں اور میں چاہتا تھا یہ جو میں آج صبح سے سفر میں ہوں اور جھیلم اور چناب کے پانیوں کو دیکھتا ہوا اور ادھر ادھر کے درختوں کو جھومتا ہوا دیکھتا ہوا آیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی شخصیت میں وہ جو ایک تراٹم ہے جو ایک شورش ہے اس کو میں تھوڑا سا متحرک کروں ویسے تو وہ ایک مستقل عنصر ہے آپ کی زندگی کا لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھار اگر کوئی شخص چاہے بھی تو ایک آدمی متکلم ہونے پر اپنے کو آمادہ نہیں پاتا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کسی صورت سے سخن آزما کروں سخن آمادہ کروں تو سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کے عہد میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اور میرا اشارہ پاکستان کے معرزِ ظہور میں آنے سے ہے یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اس علاقے کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے ایشیا کی تاریخ کا بھی بہت بڑا واقعہ ہے مظلوم قوموں کی تاریخ کا بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے اس کے ساتھ کچھ خون کی داستانیں بھی وابستہ ہیں اس کے ساتھ بہت سی دوستیاں برباد ہوئیں بہت سی دشمنیاں پیدا ہوئیں بے شمار لوگ مارے گئے انسانیت کی قدریں پامال ہوئیں جو بڑے تھے وہ چھوٹے ہو گئے جو چھوٹے تھے وہ بڑے ہو گئے اور قدم قدم پر ایسے مناظر دیکھنے میں آئے کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ انسان کو ان مناظر پر شرمانا چاہیے تو آپ چونکہ ایک دل حساس رکھتے ہیں اور میں نے یہ آپ کی تحریروں سے محسوس کیا کچھ آپ سے ملاقاتیں بھی رہی تھیں ان سے بھی میں نے یہی تاثر لیا آپ کی تقریریں سنی ہیں ان سے بھی مجھے یہی تاثر ہوا اور پھر دوسرا تاثر مجھے یہ ہے کہ آپ ایک صاف گو انسان ہیں آپ اس مرض سے دوچار نہیں ہوئے غالباً کبھی جسے ڈر کہتے ہیں اس وقت آپ کو میں ایک علیل شکل میں جو دیکھ رہا ہوں خدا نہ کرے کہ آپ علیل نہ دادا عرصے تک آپ جلد از جلد صحت مند ہو جائیں تو مجھے واقعی دکھ ہوتا ہے کہ ایک وہ شخص کہ جس نے ساری عمر لڑنے میں گزاری اور بے باکی کے ساتھ بولنے میں گزاری اس پر کیوں کوئی مرض حملہ کرے تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اس تحریک پر آپ کا کیا تاثر ہے اس لیے کہ قبل اس کے کہ آپ ہم سے ہم کلام ہوں ایک بات اور چونکہ میرے علم میں ہے میں یہ عرض کہ تقسیم سے کچھ پہلے پہلے آپ در زندہ کے پیچھے تھے اور زندہ کی سلاخوں سے آپ کا شبروز کا تعلق تھا اور ہتکڑیاں آپ کے ان ہاتھوں کو پہچانتی تھی اس دور میں لیکن مجھے یقین ہے کہ قید میں بھی دل وحشی کو آپ کے زلف کی یاد رہی ہوگی ایسا نہیں تھا کہ آپ بالکل لاپرواہ رہے ہوں یا جو کچھ ہو رہا تھا آپ کے ارد گرد اس سے آپ ناواقف رہے ہوں ایک صحافی تو بےخبر ہو ہی نہیں سکتا تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ ایک تو وہ آپ کا زندہ میں رہنا اس دور میں اور ایک کچھ آپ کی جماعت ارار سے وابست لگی تو اس تحریک کے بارے میں آپ کا کیا رد عمل تھا اور آپ کے رد عمل کے بارے میں ہم کیا سمجھیں کچھ ارشاد عرم شاہ صاحب آپ نے میرے بارے میں جن خوبصورت الفاظ کا اظہار کیا ہے میں باور کیجیے کہ آپ کا تہے دل سے ممنون ہوں ہم لوگ ادیب شاعر خطیب فنکار بارہ دن کا رشتہ فنون لطیفہ کے ساتھ دل واسطہ یا بلا واسطہ ہوتا ہے الفاظ کے معاملے میں کچھ زیادہ فیاض ہوتے ہیں اور یوں کہیے کہ ایک لفظ نواز لے لیں تو جو ہمارا مخاطب ہو اس کو نوازنا یا اس کے بارے میں اچھی ذہنی فضا پیدا کرنا یا اس کی طبیعت اور اس کے دل و دماغ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے خوبصورت سے خوبصورت الفاظ کا استعمال میں سمجھتا ہوں ہمارے شستہ اور مہذب طبقے کا شعر رہا ہے آپ نے میرے بارے میں میں نے جو کچھ کہا ہے وہ خلوص کی بنا پر اس میں کوئی بھی معاہدہ میں نے نہیں کیا آپ جو کچھ کہا ہے؟ میں آپ کا فی الواقع شکر گزار ہوں شاید میں وہ کچھ نہیں ہوں جو آپ محسوس کرتے ہیں میں آپ کے خلوص پر یقین رکھتا ہوں آپ نے جو کچھ کہا خلوص سے کہا لیکن باور کیجئے میں اتنا عمدہ انسان نہیں ہوں جتنی اچھی تصویر اپنے ذہن میں آپ نے بنا رکھی ہے بہرحال یہ جو روایت کا سلسلہ آپ نے تاریخ کی ترتیب کے لیے شروع کیا ہے مجھے اس سے خوشی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے اور جو تاریخ کی نشانیاں یا تاریخ کے افراد یا کچھ اور لوگ یہاں موجود ہیں جن سے یہ تمام روایتیں وابستہ ہیں اور جن سے یہ سب کچھ آپ حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے سچائی کے ساتھ اور یہ احساس کرتے ہوئے کہ تاریخ ایک سچائی کا نام ہے اور ہمیں بالکل اپنی شخصیت کو خارج کر کے واقعات اور حالات کے ساتھ وہ سب کچھ بیان کر دینا چاہیے جو انسان پر اور معاشرے پر بھیت چکا ہے خواہ اس میں ہماری شخصیت ہیٹی ہو خواہ بالا ہو خواہ ہم اس کا ساتھ دے سکے ہوں یا نہ دے سکے ہوں بہرحال جو تاریخ ہے وہ انسانی ذہن سے خارج کے حوالہ کا نام بھی ہے جو واقعات پیش آئے ہیں اگر ہم آپ کے سامنے اور دوسرے تمام دوست جو یوں کہیے کہ چالیس برس کی اس تاریخ میں سے گزرے ہیں اس سے نکلے ہیں وہ بیان کر دیں تو یہ اس ملت کے لیے اس ملک کے لیے ایک ایسا عظیم سرمایہ ہوگا کہ شاید بڑے سے بڑا دولت کے خزانہ بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا کیونکہ تاریخ قوموں کے حافظے کا نام ہے جو قومیں تاریخ کا ساتھ دیتی ہیں تاریخ ان کا ساتھ دیتی ہے اور جو قوم تاریخ کو یاد رکھتی ہیں تاریخ انہیں یاد رکھتی ہے اور جو قوم تاریخ کو بھول جاتی ہیں تاریخ انہیں بھول جاتی ہے اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ اس سلسلے میں ہمیں بالکل وہ کچھ بیان کر دینا چاہیے جو ہم پر بیت چکا ہے یہ الگ بات ہے کہ آیا جو کچھ بیت چکا ہے وہ ہمارے حسب حال تھا یا نہیں تھا ہم اس سے متفق تھے یا نہیں تھے بہرحال حال تاریخ تاریخ ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ مجھ سے جو سوال بھی کریں گے میں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اور اپنی ضمیر کی پوری سچائی کے ساتھ کوشش کروں گا آپ نے پہلا سوال مجھ سے یہ کیا ہے کہ تاریخ تا تحریک پاکستان کے بارے میں معاف کیجئے میں تاریخ بھی کہہ لیجیے اس کو اور تحریک بھی کہہ لیجیے دونوں چیزیں ٹھیک ہیں کہ تاریخ پاکستان کے بارے میں میری کیا رائے ہے اور تحریک پاکستان کے سلسلے میں میرے جذبات کیا اور یہ سوال شاید آپ اس نے اس لیے کیا ہے کہ میں خود تحریک پاکستان میں کوئی حصہ نہیں لے سکا میں مسلم لیگ میں شامل نہیں تھا اور میرا تحریک پاکستان کے ساتھ صاف صاف اعتراف کر لینا چاہیے بل یا بلا کوئی حصہ نہیں تھا شاید آپ کے علم میں نہ ہو لیکن یہ چیز میری سوان عمری میں موجود ہے اخبارات کے صفحات میں موجود ہے اور بے شمار لوگ اس وقت زندہ ہیں جو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلم لیگ کی نشوت ثانیہ جب قائد اعظم انگلستان سے ہندوستان میں واپس آئے اور مسلم لیگ کی نشوت ثانیہ ہوئی تو میں اس وقت بھی جیل میں تھا ایک عجیب اتفاق ہے اور آپ اس پر حیران ہوں گے یا شاید آپ کے علم میں اور آپ جانتے ہوں لیکن بہرحال میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں پہلی دفعے قید تو سن بتیس میں ہوا تھا بالکل بچہ تھا اس وقت میری مسئلہ بھی نہ بھیگی تھی لیکن یہ جو باقاعدہ میں نے جب اس وادیے کیا کہنا چاہیے توقصل میں قدم رکھا یہاں آزمائش اور امتحان کے شاہراہ پہ آیا اس دیا میں آیا اس دشت میں آیا تو میں سن پینتیس میں آیا پینتیس میں میں قید ہوا جولائی میں پہلی دفعہ اور دسمبر تک قید رہا رہا ہوا پھر 36 میں میں اپریل میں پکڑا گیا اور میں ستمبر تک قید رہا پھر رہا ہوا تو 37 فروری میں پکڑا گیا اور 37 کا پورا سال میں نے گزار دیا اور 37 میں پکڑا گیا تو مجھے اب بچی طرح یاد نہیں میں کب رہا ہوا لیکن پھر میں دوبارہ مئی میں یا اس سے پہلے اپریل میں بہرحال کوئی تاریخ تھی جو اس وقت میرا حافظہ میرا ساتھ نہیں دے رہا میں پکڑا گیا سن اڑتیس میں اور میں مارچ سن 1949 تک کہتا گویا پینتیس سے لے کر مارچ سن انیس تک میں اگر رہا ہوا تو مہینہ دو مہینہ باہر رہا نیا نیا دور تھا میں بھی جوان تھا آپ جانتے ہیں جوانی میں ایک امنگ بھی ہوتی ہے ایک ترنگ بھی ہوتی ہے ایک بانگپن بھی ہوتا ہے ایک ہمامہ بھی ہوتا ہے ایک تنتنا بھی ہوتا ہے ایک دگدگا بھی ہوتا ہے ایک بلبلا بھی ہوتا ہے کئی چیزیں ہوتی ہیں بہرحال میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز پیدا ہو جاتی تھی میرے ابتدا کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں آپ جانتے ہیں نوجوانی میں یا نوجوانی سے بھی پہلے جو لڑکپن پن جب نوجوانی کی طرف جاتا ہے انسان میں تدبر یا احتیاط کم ہوتی ہے جوش اور ولولہ زیادہ ہوتا ہے تو میں نے اس جوش اور ولولہ کے تحت جیسی بھی تقریریں کیں میں ان کے سلے میں یا ان کے جرم میں یا ان کی پاداش میں اور یوں کہ یہ کہ ان کے انام میں پکڑا جاتا تھا اور قید ہو جاتا تھا اور پہلی دفعہ تو قید سے مجھے گھبراہٹ ضرور ہوئی تھی وہ بھی چند دن کے لیے کہ یہ قید کیا ہوتی ہے میں آزاد تھا میں گھوما کرتا تھا پھرا کرتا تھا میرے لیے لاہور کے باغات تھے میرے لیے لاہور کی سیر تھی تھیں دوستوں کا ایک ہلکا تھا جمیعت تھی شعر و شاعری تھی ادب کی محفلیں تھی میں جیل خانے کی تنہائیوں میں چلا آیا لیکن اس کے بعد جیل میرا اوڑھنا بچھونا ہو گیا اور میں سمجھتا تھا جیل میں چلانا ایسا ہی جیسے مکان چھوڑ کر دوسرے مکان میں آ جانا تو آپ دیکھیے کہ میں سن انتالیس تک قید رہا سن انتالیس میں اب اس دوران میں مسلم لیگ بنی قائد اعظم ملک میں تشریف لائے اور پٹنہ میں غالباً پہلا اجلاس ہوا اور پہلا اجلاس کے بعد مسلمانوں نے اپنا کانگریس سے یا یہ جس کو کہتے ہیں متحدہ قومیت الگ سفر شروع کیا اور مسلمانوں نے کہا نہیں ہماری ایک انفرادی ہے ہم ایک الگ قوم ہیں اور ہمارا تمام دستور العمل پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اپنی ہم قوم سے مختلف ہے چنانچہ یہ نعرہ تو ضرور ہمارے سامنے آیا اور بڑی بلندی کے ساتھ آیا بڑی تیزی کے ساتھ آیا توانائی کے ساتھ آیا اور اس حقیقت سے ہم اس وقت بھی انکار نہیں کرتے تھے اور کبھی انکار نہیں کیا کہ ہندو کا طرز عمل معاشرے اعتبار سے اور اقتصادی اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ ایسا تھا کہ جیسے ہم ایک قوم فی الواقع نہیں ہیں ہم اجنبی ہیں یا وہ اجنبی ہیں ہم اچھوت ہیں یا وہ کوئی بالا قوم ہے بہرحال تفریق اور تفاوت کے پہلو موجود تھے اور یہ مسلمان کا احساس بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور درست تھا اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ باتیں تھیں تو ہم لوگوں نے کیوں نہ مسلم لیگ میں شرکت کر لی اور مسلم لیگ کے ساتھ ہو گئے اس کے وجوہ ہیں ایک تو ہمارا ذہن بالکل نوجوانی کا ذہن تھا اور ہم برٹش امپیریلزم کے خلاف اپنے دماغ کے سانچے کو اس طرح تیار کر کر چکے تھے کہ ہمارا ذہن کسی دوسری طرف جاتا ہی نہیں تھا ہمارے دل و دماغ میں غلامی کے خلاف ایک جذبہ توانا ہو چکا تھا اور ہم اس توانائی پر کسی دوسری چیز کو ترجیح نہیں دیتے تھے چنانچہ ہم لگے ہوئے تھے پھر مسلم لیگ میں اس وقت قائد اعظم کی ذات پتو آپ باور کیجیے ہمارے ذہن میں کوئی ایسا سوال نہیں آتا تھا کہ ہم یہ سمجھیں کہ قائد اعظم خدا نخواستہ ری ایکشنری ہیں رجت پسند ہیں یا ان کی ذات میں کوئی اپنے مفادات ہیں لیکن ان کے ساتھ جو لوگ تھے خان بہادر اور دوسرے سر اور مختلف خطاب یافتہ یا انگریزوں کے مولانا ظفر علی خان کے الفاظ میں قاصل اس قسم کے لوگ وہ ہمارے لیے کوئی زیادہ واضح لوگ نہیں تھے اور ہم ان لوگوں سے بدڑتے تھے کو ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا کہ ہمیں ان ذاتی طور پر ان کا کو کوئی تجربہ ہو لیکن بہرحال ان کی ایک تاریخ ہمارے سامنے تھی اور اپنے ذہنی وہ کہنا چاہیے خیالات اور قیاسات اور جو بھی اس کا نام آپ رکھ لیں اردو کے لیے اردو میں سے کوئی اچھا سلف نکال لیں تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ انگریز کے ساتھ ہیں اور ان کا پالیٹکس جو ہے انگریز کے مفادات کے تابع ہیں اس لیے ہم اس طرف جاتے ہوئے ہچکچاتے تھے چنانچہ ہمارا یہ ہچکچانا بالکل ٹھیک تھا اب آپ دیکھیے علامہ اقبال کے بارے میں جو کتابیں ہمارے سامنے آئی ہیں اور ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی جن کو آپ لوگ پاکستان کی تاریخ کا مرق کہتے ہیں اور تحریک کا نباس کہتے ہیں اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ نوائے وقت نے اس پہ لکھا تھا اور نوائے وقت کا اس پہ ایڈیٹوریل موجود ہے انہوں نے ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی کے متعلق تبصرہ کرتے ہوئے یہ رائے دی ہے انہوں نے جو علامہ اقبال کے آخری وہ کیا کتاب دو ہے دو سال جی وہ لکھی ہے اس میں آیا کہ علامہ اقبال خود ان لوگوں سے سروں سے خان بہادروں سے یونینسٹوں سے جو قائد اعظم کے گردوں پہ جمع ہو گئے تھے اور ہلکا باندھ لیا تھا کس قدر ناراض تھے اور کس قدر وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں تو گویا وہ چیزیں اس وقت ہمارے لاشعور میں تھیں آج کی کتابوں کے بعد آج کی تاریخ کے بعد آج کی روایتوں کے بعد آج کی دستاویزی چیزوں کے بعد اور اس دو سال کے جو بھی ذکر کیا ہے کہ مطالعے کے بعد گوید تصدیق ہوتی ہے تو یہ وجہ تھی کہ ہم اس وقت تو غور نہ کر سکے اور اس وقت مسلم لیگ مسلمانوں کی انفرادیت پر گفتگو تو ضرور کرتی ہیں لیکن پاکستان کا نصب العین مسلم لیگ نے ابھی نہیں اپنایا تھا پاکستان کا نعرہ موجود تھا لیکن اس کو باقاعدہ مسلم لیگ نے اختیار نہیں کیا تھا اور قائد عظم اس وقت تک اس کی توسیق کرنے کے لیے یا اس کی تائید کرنے کے لیے یا اس کو تسلیم کرنے کے لیے یا اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے ہم لوگ ایک عرصے سے برٹش امپیریلزم کے خلاف جد و جہد میں مشغول تھے اور اس بات کے انتظار میں تھے کہ دوسری جنگ عظیم ہو تو دوسری جنگ عظیم میں ہم ملک کے اندر ایسی فضا پیدا کر لیں کہ برٹش امپیریلزم عالمی طور پر کمزور ہو جائے اور اس کی کمزوری ہندوستان کی آزادی کا ایک ذریعہ بن جائے چنانچہ جنگ عظیم ہوئی اب میں مارچ میں آپ سے ارزکیہ کہ رہا ہوا سن انتالیس میں اور کچھ حصہ بیمار ایک آدمی ہی نہ رہا تو ستمبر میں یہ جنگ چھڑ گئی تو ستمبر میں جب جنگ چھڑی تو مجھے اس بات کی آدمی مسرت ہے اور خوشی ہے کہ میں پہلا آدمی تھا جو پکڑا گیا جو ستمبر میں جنگ چھڑی میں اگلے روز میں پکڑا گیا مجھ پر مقدمہ چلا تقریر کی بنیاد پر اور مجھے سات سال قید کی سزا ہوئی اور میں نے وہ سات سال پورے کاٹے ایک دن مجھے چھوٹ ملی رعایت نہیں ملی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی اور وہ سات سال میں میں نے پانچ سال تک شاہ صاحب آپ باور کرے کہ پتہ نہیں حکومت مجھ پر زیادہ مہربان تھی یا فی الواق کا ہی خطرناک آدمی تھا لیکن میں سمجھتا ہوں میں کوئی ایسا خطرناک نہیں تھا لیکن مجھے بعد جیل کے سپرنٹینڈنٹوں نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے پاس اس قسم کے گورنمنٹ کے کانفیڈینشیل خطوط ہیں لیٹرز ہیں کہ اگر ہندوستان میں دشمن کی افواج آ جائیں اور یہاں پر موجودہ حکومت کا سٹرکچر ٹوٹ جائے تو باقی قیدیوں کو تو چھوڑ دینا ہے پنجاب میں جن 32 قیدیوں کو نہیں چھوڑنا ان بتیس قیدیوں میں ایک نام میرا بھی تھا اور بلکہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں آپ کو اس وقت فوجی کمانڈروں کے حوالے کرنا ہوگا ظاہر بات ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ ہمیں گولی مار دیتے جو ہمارا خیال تھا تو اس لیے پانچ برس تک یا پونے پانچ برس تک کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے نہ ہمیں اخبارات پڑھنے کے لیے ملتے تھے نہ ہمیں کوئی اور ایسا وص... ذریعہ تھا کہ ہم یہ معلوم کرتے کہ باہر کیا ہو رہا بہرحال یہ بات ہم تک ضرور پہنچی کہ سنچالیس میں دو خبریں ہمیں ملی خاکساروں پہ گولی چلی اور مسلم لیگ نے پاکستان کا ریزولیوشن پاس کیا اور مسلمانوں کا نصب و ہو گیا متعین اس متعین ہو گیا اس کے بعد ہم نے کوئی تفصیلات تو ہمارے سامنے نہیں آتی تھی بہرحال آپ جانتے ہیں قید ہونے والوں م... اس سے کوئی خوشی ہوئی کی؟ بات یہ ہے کہ جب ہمیں یہ خوشی پہنچی تو ہم نے یہ سمجھا کہ جنہ جو ہے وہ ایک انسٹ آدمی ہے ان پرچیزیبل آدمی اس کو کوئی نہیں خرید سکتا اس نے مسلمانوں کے لیے یہ نسب العین اختیار کیا اور یہ نعرہ دیا ہے تو ظاہر بات ہے اس میں اس کا اخلاص بھی ہے اور مسلمانوں کی بقا کا سر و سامان بھی ہے ضرور کوئی چیز ہے لیکن ہم اس وقت برٹش امپیریلزم سے لڑ کے کچھ اس مقام پر تھے کہ سیاست کی ان پیچیدگیوں پر ہم غور ہی نہیں کر سکتے تھے کچھ عمر اور, کا بھی اور کچھ عمر کا بھی تقاضا تھا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہمارا ماحول جو تھا وہ ماحول ایسے عناصر کا تھا جو خود تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اس میں ہندو بھی تھے اس میں سکھ بھی تھے اس میں مسلمان بھی تھے جو اس اندال میں سوچتے ہی نہیں تھے جن کے سامنے یہ چیزیں ہی نہیں تھیں تو اس لیے ہم چپ چاپ اپنی قید کاٹتے تھے مطالعہ کرتے تھے پڑھتے تھے سیکھتے تھے اور ان چیزوں پہ کم ہی غور کرتے تھے ہمارے سامنے یہ تھا کہ برٹش امپلیٹ اور دوسرے اس زمانے میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ قائد اعظم ہندو کو زیادہ سے زیادہ زچ کر کے مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں تقسیم ملک نہیں چاہتے اور تقسیم ملک ناممکن ہے اس وقت ہمارا یہ تصور تھا پھر جب میں رہا ہوا تو مسلمانوں کی تحریک جو تھی وہ اتنی مکمل ہو چکی تھی اور اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ پاکستان ناگزیر ہو چکا تھا پاکستان کے سوا کوئی چارہ ہی نہ تھا کے سوا کوئی چارہ چنانچہ میں نے مجلس احرار میں جو گروپ تھا دو گروپ ذہنی طور پر تھے ایک تو بالکل یہ تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہ پاکستان کا آخری منطقی نتیجہ جو ہوگا وہ ہندوستان کا مسلمان اس سے تباہ ہو جائے گا اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آخرے کار ہم حاصل نہ کر پائیں گے بلکہ خود پاکستان میں پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی اور ایک ہم کہتے تھے کہ ہم سیاست جو ہے اس میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی ہے جب ہندوستان کی مسلمان قوم اپنی بقا اور اپنا استحکام اس میں دیکھتی ہے کہ اس کی شخصیت کو الگ طور پر تسلیم کر کے اس کے لیے خطہ زمین دے دیا جائے تو پھر یہ مسلمان قوم کا اجتماعی مطالبہ ہے اس کی ایک ملی انا ہے اس کے ساتھ لڑنا کیا فائدہ ہے ہندو خود تو ہمارے حقوق کا تعین نہیں کرتا اور مسلمانوں کو جو طبقہ تعین کر کے مطالبہ کرتا اس کو تسلیم نہیں کرتا تو آگر پھر اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہمیں مسلمانوں قوم کا مسلمان قوم کا اجتماعی طور پر ساتھ دینا چاہیے لیکن بہرحال یہ اسی کشمکش میں دن نکل گیا اور کچھ زیادہ دن بھی نہیں تھی ہماری اور پاکستان بن گیا لیکن میں نہیں کہہ سکتا مجھے آج یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے بات چیزیں ایسی تھیں کہ سردار عبداللہ مستر میرے ذاتی دوست تھے اور مجھ سے بہت زیادہ اخلاص برتتے تھے محبت بھی کرتے تھے میں نے اس زمانے میں کچھ مسلم لیگ کی اندر خانہ بہت زیادہ خدمت کی اور جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ مجھے پسند کرتے رہے چاہتے رہے پھر اس کے بعد نواب امڈوڈ نے جب لاہور میں آگ لگی اور فرقہ وارانہ فسادات پھیل گیا اور یہ علاوہ روشن ہو گیا تو انہوں نے بات چیزیں ایسی میرے سُرد کیں کہ بھئی یہ تم ہی کر سکتے ہو ہم نے یعنی تم ہی کر سکتے ہو اسے میری مراد یہ تھی کہ میری ذات تھی یعنی مطلب ہے کہ آر کا ایک گروپ نوجوانوں کا تو ہم نے وہ بہت کچھ کیا اور ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ بے شمار مسلمان خاندانوں کو جو ہندوؤں کے محلوں میں آباد تھے وہاں سے نکالا لائے ان کو پناہ دی ان کی خدمت کی اور جو کچھ بھی کر سکتے تھے کیا اور یہی وجہ تھی کہ مجلس احرار کے ذوامہ کے خلاف پاکستان بن جانے کے بعد مسلمان قوم میں ناراضی کے وہ جذبات نہیں تھے سوائے اس کے کہ چند کلمکاروں نے جو مجلس احرار سے دینی بنیاد پر یا مجلس احرار کو اپنے لیے کچھ خطرناک سمجھتے تھے کہ شاید یہ آگے آ ہے تو ہماری شخصیت پیچھے چلی جائے گی وہ اس کے خلاف ضرور لکھتے تھے لیکن دوسری کسی جگہ سے یا کسی گوشے سے اس کے خلاف کوئی آواز نہیں آتی تھی اس لیے کہ مجلس نے کچھ خدمات کی تھی باقی تقسیم کے بعد ہمارے پاکس مجلس حیرار میں جو گروپ اس دین کا تھا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے وہ ہندوستانی میں رہ گیا اس میں دو آدمی اس طرف آئے بڑھے ایک سیاست سے دستبردار ہو گیا ایک نے حصہ لیا اور اپنے آپ کو پاکستان کے حالات کے مطابق بنا لیا لیکن اس کی زندگی نے بھی کچھ زیادہ وفا نہ کی باقی تمام لوگ جو تھے وہ اسی دین کے تھے کہ مسلمانوں کی خدمت کرنی چاہیے لیکن بہر حال سیاست میں کوئی چیز الہامی نہیں ہوتی کوئی چیز دین کا درجہ نہیں رکھتی کوئی چیز یہ نہیں ہوتی کہ قرآن کی آیت کی طرح اس کو ایک ربانی مقام حاصل ہو اس لیے سیاست میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے خواہ اس میں نیا تھا خواہ مجلس ارار تھی خواہ دوسرے نیشنل مسلمانوں تھے پاکستان کے حدود میں رہ کر پاکستان کی تحریک کا ساتھ تھا دیا بلکہ اس کی مخالفت میں سفارا ہو گئے وہ ان کی بہت بڑی ذہنی غلطی تھی اور اس ذہنی غلطی پر وہ فخر نہیں کر سکتے وہ تاریخ کا ایک المیہ ہے خاص کی شدت خاص میں شدت ہو نہ ہو لیکن بہرحال وہ غلطی ہے اور غلطی کا اعتراف کرنا ہی میں سمجھتا ہوں ایک قسم کی بہادری ہے آپ کو آپ نے جو کچھ فرمایا اس سے مجھے بڑی تقویت یہ ہوئی کہ جو میرا پہلا نظریہ تھا اور میں سمجھتا ہوں بیشتر لوگوں کو یہی نظریہ ہے آپ کے بارے میں کہ آپ بڑے ہی صادق وقول اور بے باک انسان ہیں چنانچہ اپنی بے باکی اور اعلی ضرفی سے آپ نے واقعات کا تجزیہ کیا اور اس سلسلے میں اپنی ذات کے بارے میں بھی آپ نے کھل کے جو کچھ کہنا تھا وہ آپ نے فرمایا تو یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ مجھ سے تو دراصل نہیں کہہ رہے ہیں. آپ تو دراصل یہ تمام آئندہ نسلوں سے کہہ رہے ہیں اور یہ جو اس وقت تاریخ ایک نئے انداز میں لکھی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں اس کی تو کوئی نظیر نہیں اور مجھے اس بات سے بڑی مسرت ہوئی کہ آپ نے اس بات کو سراہا یعنی آپ جیسے دیدوار آدمی نے اس بات کو پسند کیا اور اس کو بہ نظر دے گا چونکہ ذکر مسلم لیگ کا ہو رہا تھا اس لیے آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں کوئی آپ سے مناظرہ کر رہا ہوں لیکن ایک بات میں عرض کروں گا جی معاف کیجئے گا وہ یہ کہ اے او ہیوم نے جس وقت انٹرنیشنل کانگریس کی بنا ڈالی تھی تو ایک تو یہ کہ وہ خود انگریز تھا اور بعض اور جو بڑے درجے کے مبصر تھے مثلا اس میں ایم این رائے بھی شامل ہیں جنہوں نے کتاب لکھی تھی ہسٹوریکل رول آف اسلام ان انڈیا ان کا بھی یہی خیال تھا انہوں نے ایک اصطلاح بنائی تھی اور وہ لفظ مجھے انگریزی میں یاد رہ گئے کہ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ دراصل رشوفوبیا کی تخلیق ہے یعنی بر صغیر کے علاقوں میں ہمیشہ روس کی لشکر کشی کا ایک خوف تاری رہا تو یہ وہ زمانہ تھا جب لارڈ ریپن اور لٹن یہاں تھے اور یہ دونوں واقعی بڑے نیک اور شریف لوگ بھی تھے بڑے اچھے انگریزوں میں تھے یہ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انگریز کی زیرقی ان میں آئی تھی تو انہوں نے ایسا کیا کہ کی کچھ ایسے لوگوں کو وہ جمع کرنا چاہتے تھے کہ جو انگریز کا ساتھ دیں لیکن ان کا جو ایک عوامی تخیل ہے عوامی تصور ہے وہ کچھ دوسرا ہو تو ان کو اس میں کامیابی میں بڑی دشواریاں پیش آ رہی تھیں اس کام کو ایک انگریز نے انجام دیا ہیوم نے ہیوم بڑا ہی زیرک اور دانہ اور مرد خبیر تھا بہت ہی باخبر انسان برصغیر کے جغرافیہ کے بارے میں برصغیر کی تاریخ کے بارے میں یہاں کی مختلف ذاتوں کی ماہیت کے بارے میں مختلف علاقوں کی خصوصیات کے بارے میں اس نے ایک فلسفی کی نگاہ سے مطالعہ کیا تھا چنانچہ اس نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد ڈالی اور یہ بات ہے غالباً اٹھارہ سو پچاسی کی غالباً میں نے اس لیے کہا کہ تاریخ میں तो یعنی چونکہ یہ ایک روایتی تاریخ ہے اس لیے اس میں جس پر لکھنے کے لیے بیٹھے گا آدمی تو وہ اگر سن چوراسی ہے تو وہ خود بخود اس کی اس کی درستی کر لے گا اور اس کے بعد شروع کے کئی اجلاسوں میں کئی سے میری مراد نو دس اجلاس ایسے ہیں کہ جن میں سالانہ جلسوں میں کانگریس اس کے آگے کبھی بھی نہیں جا سکی کہ وہ برطانیہ سے اپنی وفاداری کا اظہار کرے اور اظہار کرے اور اظہار کرے اور تاج برطانیہ سے محبت کی پینگیں بڑھائے یہ تو کانگریس کی ابتدا ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی کانگریسی اس سے انکار نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ واقعات کا حصہ ہے یعنی اگر میں صرف واقعات کی کھتونی پیش کروں آپ کے سامنے تو بھی آپ اس کھتونی کی بنیاد پر یعنی مجبور ہوں گے اس بات کو تسلیم کرنے پر میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو نہیں تسلیم کر رہے آپ تو ایک کھلے دماغ کے آدمی ہیں وسیع المطالعہ آدمی ہیں یہاں میں آپ کو وسیع المشرف کے حصے سے نہیں دیکھ رہا آپ. اس لیے کہ وسیع المشرب ہونا ایک چیز ہے وسیع المطالعہ ہونا دوسری چیز ہے آپ وسیع المطالعہ بھی ہیں یعنی یہ کہ آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے اس کے بعد انہیں دنوں ایک کچھ ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ چونکہ مسلمانوں میں وہ جو آپ کی شروع کی جوانی میں آپ کی کیفیت تھی جوش والی وہ مسلمانوں میں بالعموم رہا کی ہے اور آج بھی ہے یہ ہماری بڑی مصیبت ہے ہماری سب سے بڑی ملی جو تیرہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جوش میں زیادہ چلے جاتے ہیں اور آپ کے ایک بڑے ممدوح مولانا آزاد نے بھی ایک دفعہ یہی لکھا تھا کہ چونکہ وہ میرے ممدوح نہیں اس واسطے میں نے بلا تکلو آپ سے کہہ دیا کہ آپ کے ایک بڑے ممدوح نے یہ لکھا ہے کہ مجھے ہندوؤں کی غلط بخشی پر اور مسلمانوں کی جذباتیت پسندی پر بہت ہی سخت ایک تقدرس ہوتا ہے تو جناب لکھنؤ کا جو معاہدہ تھا اس میں یہ دونوں جماعتیں برابر کی حیثیت سے شریک ہوئی تھیں اور دونوں کی حیثیتیں برابر ہو گئیں تھیں تو ہماری جنگ تو سن انیس سو سولہ میں ختم ہو جاتی لیکن اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ اس کو استحسان کی نگاہ سے نہ دیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں میں تھوڑی سی تلخ نوائی کر رہا ہوں شعری صاحب لیکن محض اس مقصد سے کہ صحیح حقائق سامنے آ جائیں اس لیے کہ اس وقت اعتبار آپ کی ذات پر کیا جا رہا ہے آپ نے ایک بہت بڑا دور دیکھا ہے اور آپ کی نظروں میں یہ ساری شخصیتیں بھی ہیں اور آپ حقائق سے واقف ہیں تو اس کے بعد گاندھی جی جب آئے اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے خلافت کی تحریک میں دلچسپی لی تو عام مسلمانوں کو یہ شبہ ہوا کہ گاندھی جی مسلمانوں کے بہت بڑے دوست ہیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ گاندھی جی چونکہ بہت بڑے ماہر نفسیات تھے اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ترکوں کی خلافت کی یہ قبا جو چاک چاک ہوئی ہے اس سے مسلمانوں پر ایک بڑا گہرا ایک رنج سا مسلط ہوا ہے تو اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور ان کا مقصد دراصل کچھ اور تھا کہ بعد میں خلافت کی اس تحریک کے ذریعے جو گرمی پیدا ہوگی اس گرمی کو وہ کانگریس کی تنظیم کی طرف منتقل کر دیں گے چنانچہ بالکل یہی ہوا کہ آپ کے ممدوح مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی اور دوسرے بڑے بڑے زوامہ حکیم اجمل خان جیسے لوگ اور دیوبند کے تمام علماء اور اہرار کے وہ تمام زوامہ جن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے اور جمعیت علماء اسلام کے بہت سے محترم عراقین اور بے شمار اور لوگ وہ سب کے سب یہ دھوکا کھا گئے قائد اعظم جن کو میں ایک بہت بڑا سیاست سمجھتا ہوں اور بہت ہی زیادہ متدین سیاستداں سمجھتا ہوں ان کی عظمت اس نے بھی ہے علاوہ ان کی دوسری عظمتوں کے کہ انہوں نے اس چیز کو بھانپ لیا اور اس وقت انہوں نے اپنی بیزاری کا اظہار یہ کیا کہ وہ یہاں سے چلے گئے لیکن اس کے بعد ایک خاص وقت وہ آئے اور ان کے بلانے والوں میں علامہ اقبال بہت زیادہ نمایاں ہیں لیاقت علی خان بھی ان لوگوں میں ہیں جو وہاں خود گئے تھے اور عام لوگوں کا بھی یہی خیال تھا کہ قائر اعظم کے ماں اس وقت کوئی دوسری ایسی شخصیت نہیں ہے جس کی نگرانی میں بر صغیر کے مسلمان مجتمع ہو سکیں آپ نے وہ بٹالوی صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ایک رائے ہے لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ خود علامہ اقبال کا عمل کیا تھا علامہ اقبال کا عمل تو یہ تھا کہ انہوں نے پنجاب مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے ایک ایک گھر جا کر کام کرنے کا ایک جو جذبہ تھا وہ اپنے اندر پیدا کر رکھا تھا اور قائد اعظم کی انہوں نے پوری پوری حمایت کی اور وہ جو دونوں میں خط و کتابت ہوئی ہے وہ خط و کتابت بھی گواہ ہے تو اس گواہی کے بعد جو براہ راست علامہ اقبال سے ہم کو مل رہی ہے ہمیں دوسری اور گواہیوں کو پسند پش ڈال دینا چاہیے یعنی یہ اگر آپ اس کو ایک عدالتی کارروائی بھی بنائیں تو وہ زیادہ مستند ہو جاتی ہے چونکہ آپ براہ راست سن رہے ہیں شخص متعلقہ سے ایک بات چنانچہ قائر اعظم جب آئے تو وہ محض ایک انفرادی شخصیت بن کر نہیں آئے تھے بلکہ وہ پورے برے صغیر کے مسلمانوں کی آواز بن گئے تھے وہ آواز کی جو اگر آپ آپ کی شخصیت سے ذرا مجھ پر یہ اثر ہو رہا ہے کہ میں بھی ایسی گفتگو کرنے لگا ہوں ایسی اردو بولنے لگا ہوں ورنہ یہ کہ میں میرا یہ کیا موہ ہے کہ میں ایسی اردو آپ کے سامنے بولوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ سندھ کے ریگزاروں میں پنجاب کے مرغزاروں میں یو پی اور بہار کے میدانوں میں یہ جو آواز گونجی تھی یہ محض قائد اعظم کی آواز نہ تھی بلکہ بر صغیر کا مسلمان ایک شخصیت بن گیا تھا ایک شخص بن گیا تھا اور بر کے مسلمانوں کے آواز قائد اعظم کی آواز بن گئی تھی ورنہ اسی داتا کی نگری میں اور روشنیوں کے شہر میں بقول فیض کے سنچالیس میں سکندر کی حکومت میں کیسے ممکن تھا کہ مسلم لیگ کا ریزولیوشن پاس ہو جاتا لیکن پاس ہوا اور ببانگل پاس ہوا اور ڈنگے کی چوٹ پاس ہوا اور پنجابی مسلمانوں نے بھرپور طور پر اس تحریک کا ساتھ دیا اور یہ نہیں کہ پھر وہ اپنے کیے پر پشیمان ہوئے ہوں یا بعد میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم نے تو غلط کیا اور یونینس بھی یہاں موجود تھے ٹھیک ہے وہ ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے کہ جو ابن الوقت تھے لیکن جب ایک بڑی تحریک چلتی ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون پہلے کیا تھا میں کوئی خدا نخواستہ مثال نہیں دے رہا لیکن جب زمین کی بات کی جائے گی تو آسمان کا بھی ذکر آ جائے گا حالانکہ زمین اور آسمان میں کیا نسبت ہے لیکن خود جو اسلام جب پھیلا تھا تو حضور نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ کون شخص پہلے کافر تھا اور کون پہلے مشک تھا کل کے سارے دشمن آج کے دوست بن گئے چنانچہ ایک بڑی تحریک جب چلتی ہے تو اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ شخص کا کیا ماضی تھا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انگریز دشمنی میں ایک تو وہ طریقہ تھا جیل جانے کا اور براہ راست ٹکر لینے کا اور پتھراؤ کرنے کا اور پتھر کھانے کا اور ہت کڑیاں پہننے کا لیکن ایک طریقہ تھا کہ جوش بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس کے تعقل بھی ہو اور خیرت بھی ہو اور اس میں وہ بات ہو کہ جس کا ذکر غالباً حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہیں فرمایا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو نہ دھوکا دے کسی کو اور نہ دھوکا کھائے یعنی فراست ایمانی جس کو کہتے ہیں کہ انسان دھوکہ کھائے جو وہ بھی برا ہے وہ زیادہ محترم شخصیت نہیں ہے جو دھوکا کھا جائے میں یہ نہیں کہتا میں ان لوگوں کی نیتوں پر حملہ آور نہیں ہو رہا ہمیں بحث صرف اس وقت آپ سے آپ نے بڑی نیک نیتی سے یہ فرمایا کہ آپ چونکہ اس وقت جیل میں تھے اس واسطے آپ اس میں کوئی حصہ نہیں لے سکے اس کے بعد میں نے آپ سے یس کیا تھا کہ جیل میں ہونے کے باوجود یہ خبر تو آپ تک پہنچی تھی تو اس پر آپ کا کیا رد عمل تھا تو آپ کی گفتگو سے کچھ یہ ترسو ہوتا ہے کہ شاید وہ ایک عام پراپیگنڈا جو کانگریس نے بڑے منظم پیمانے پر شروع کیا تھا کہ یہ جماعت جو ہے یہ تو انگریزوں کے حش نشین ہے اور انگریز کے اشارے پر ایسا کر رہی ہے یا انگریز کے چشم ابرو کی طلبگار ہے تو اس کا کہیں تھوڑا بہت اثر آپ پر تو نہیں ہو گیا خدا نخواستہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ جو ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ انگریز نہ شروع میں پاکستان کا حامی تھا نہ بعد میں حامی ہوا اور جب آپ نے دیکھا کہ ابھی جب پاکستان کو دو نیم کیا گیا ہے اس میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا آپ کا یہی پنجاب اس کی تقسیم کس بنا پر کی گئی بنگال کو کس بنا پر تقسیم کیا گیا دلی کی حکومت میں جو ہمارا حصہ تھا ہماری آج تک وہ کتابیں ہم کو نہیں دی گئیں اور بہت سے احساس جو تھے وہ ہمارے وہیں وہی رہ گئے تو مجموعی اعتبار سے, سے بھی نہیں چاہتا تھا یا یہ کہ پھر آپ کہ اگر جیل جانا ایک بہت بڑا وقف ہے اور میں اس کو وقت سمجھتا ہوں تو دس ہزار مسلم لیگی خان صاحب کے دورے وزارت میں جیل گئے تھے میں آپ کو قسدن اشتعال اس لیے رہا ہوں اشتہار یعنی اچھے معنی میں خوبصورت معنی میں کہ میں چاہتا ہوں کہ حقائق سامنے آ جائیں ورنہ نہ تو میں شریک شورشے بزم رہا اور نہ میں خود کوئی سیاستداں ہوں اور نہ کوئی صحافی ہوں لیکن ایک خاموش مطالعہ کرنے والے کے حصے سے یہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس میں بالکل وہی چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوری دینت سے عرض کیا ہے تو آپ کو مسلم لیگ کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلانا پڑے گا کہ کانگریس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے یعنی یہ کہ میں گزارش کروں گا یعنی بتلانا پڑے گا کا مطلب یہ ہے کہ اب, اب, اب یعنی گفتگو اس نہ میں داخل ہوئی ہے کہ سننے والا آپ سے یہ کرتا ہے کہ جب آپ نے اس جماعت کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے تو اس جماعت کے بارے میں بھی اپنی رائے کا اظہار فرمایا آپ نے جو کچھ فرمایا ہے اگر تھوڑی سی مجھے گستاخی کی اجازت دیں تو میں سمجھتا ہوں وہ کوئی ایک چیز نہیں ہے بلکہ کئی چیزیں ایک سوال نہیں ہے کئی سوال ہیں اور سوالات بھی ایسے ہیں کہ ان میں ٹکراؤ بھی ہے اور ربط بھی ہے یعنی آپ کا سلسلہ خیال کئی حلقوں کی ایک زنجیر ہے مثلاً سب سے پہلے تو آپ نے کانگریس کی تاریخ بیان کی کہ اس کی بنا ایک انگریز مسٹر ہیوم نے ڈالی ٹھیک ہے یہ ہر آدمی جو تاریخ کا تھوڑا بہت مطالعہ رکھتا ہے اس سے آشنا لیکن اس سے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے آگے چل کے فرمایا کہ علامہ اقبال کے بارے میں جو کچھ ڈاکٹر آشف بٹالوی نے لکھا ہے وہ ایک رائے ہے تو اسی اصول کو لے کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جن خیالات کا آپ نے اظہار کیا وہ ایک نہیں کئی رائے ہیں اگر وہ رائے ہے اور اس رائے کو سے کوئی کلیہ قائم نہیں کیا جا سکتا ہے اس کو قطعی نہیں کہا جا سکتا ہے تو جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس کو بھی بغیر کیا کہنا چاہیے کہ کوئی تاریخی ثبوت کے ایمن ایمن رائے میں رائے نے ارد کرتا ہوں میں نے پڑھی ہے امن رائے کی وہ کتاب میں آپ سن کر خوش ہوں گے کہ میں تاریخ کا ایک اچھا پر طالب علم ہوں اور میں نے اس سلسلے میں کوئی کتاب نہیں چھوڑی ہے فرض کیجیے کہ کانگریس کی بنا ہیوم نے ڈالی اور وہی رائے تسلیم کرنے جو آپ کی ہے تو کئی چیزوں کی بنا انگریزوں نے ڈالی ہے آپ پاکستان اور ہندوستان میں یعنی اس بر عظیم میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انگریز لائے لیکن ہم اس سے اپنی قومی اور ملکی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں اپنی جد اس کی بنا پر ڈال چکے تھے اور اسی سے اپنی نصب العین کو حاصل کیا پریس بھی انگریز لایا تھا آپ کہہ رہی جی اخبار ہندوستان میں انگریز لائے تھے لیکن اسنی اخباروں نے بعد میں ہماری قومی ہماری ملی تحریکوں کو جنم دیا پروان چڑھایا ہمیں منزل تک لے گئے ہمارے راستوں کو صاف ستھرا کیا اور ہمارے کانٹے دور کر دیے یہ ریل گاڑی ہے یہ ہوائی جہاز ہے یہ ٹیلی فون ہے کئی چیزیں جو ہمیں انگریزوں سے لی ہے اصل میں بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے نگاہ سے دس پندرہ کتابیں ضرور گزری ہیں کیونکہ آپ کی قرمانی گفتگو سے اور فصیح گفتگو سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا مطالعہ کافی وسیع ہے لیکن آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں جب انگریز آیا کمپنی کے دور سے لے کر کمپنی کی حکومت تک کمپنی کی حکومت سے لے کر پھر ملکہ وکٹوریا کے اقتدار سنبھالنے تک یہ تین جو مرحلے ہیں یہ تین جو اسٹیجیں ہیں ان تینوں کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہمیں انگریزوں کے بارے میں سیاسی اعتبار سے مختلف صورتیں سامنے نظر آئیں گی مثلاً میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب جہاد کا مسئلہ انگریزوں کے لیے پریشان کن ہو گیا اور جہاد مسلمانوں کے رگوریشے میں دوڑنے لگا اور ہندوستان میں کئی مقدمات قائم کیے گئے بے شمار مسلمان تختہ دار پہ کھینچے گئے اور بنگال سے اور پٹنہ اور بہار سے یہ تحریک وہاں تو انہوں نے دبا لی ہٹ کے جب یہ پنجاب اور سرد میں اور آزاد قبائل میں اور افغانستان تک چلی گئی بالا کوٹ کی وجہ سے جب یہ مجاہدین کی جماعت کا سلسلہ پیدا ہوا تو انگریزوں نے غائب درجہ کوشش کی کہ کسی طرح مسلمان کے ذہن سے یہ بات نکل جائے لیکن اسی زمانے میں جیسے آپ نے کہا کہ میں انگریزی کا حوالہ دیتا ہوں انگلستان کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہمارے راستے میں دو چیزیں حائل ہیں ایک محمد کا قرآن ایک محمد کی تلوار اور اس کا یہ فکر تھا کہ دس لٹل بک ہیز ٹوڈ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جس سر ولیم مور نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی سنگے بنیاد رکھا اس سر ولیم نے رکھا سر ولیم تھا سر میں آپ کو یہ حوالہ دے رہا ہوں شیخ محمد اکرام جو آپ کے سیکرٹری رہے ہیں میں آپ سے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا اور داستان اردو میں حامد حسن قادری نے لکھا ہے <سؤال> کہ <سؤال> علی گڑھ پبلک سکول کی بنیاد جو ہے وہ سر ولیم مور نے اس کا سنگے بنیاد رکھا اور اسی سر ولیم مور نے جب وہ یہاں سے چلا گیا انگلستان میں واپس اب مجھے یاد نہیں کیمبرج یونیورسٹی یا آکسفرڈ یونیورسٹی میں جا کر وائس چانسلر ہو گیا تو اس نے ڈاکٹر ڈپٹی نذیر احمد کو پی ایچ ڈی کا جو خطاب دلوایا یا ایل ایل ڈی کا ایل ایل ڈی کا میرے منہ سے نکل گیا ایل ایل ڈی کا خطاب دلوایا تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہاں پر اردو زبان بڑی رسوخ حاصل کر چکی تھی یا اردو زبان کو کوئی مقام حاصل ہو گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈو... ڈپٹی نذیر احمد پہلے مسلمان تھے جنہوں نے اللر منکم کا ترجمہ انگریز کیا تھا کہ جو تمہارا حکمران ہو اور انہوں نے سب سے پہلے یہ بیج بویا تھا پھر اور تو چیزیں آتی رہی ہیں وہ یعنی سب سے پہلے تفسیر قرآن میں ترجمہ قرآن میں تحریف کرنے والے تھے پھر آپ جس کتاب کا سر ویلیم مور کا حوالہ دیتے ہیں اس نے یہ بات کہی تھی کہ یہ محمد کا قرآن اور محمد کی تلوار جو ہے ہمارے راستے میں حائل ہے اور جب تک یہ نہیں ختم کی جائیں گی اس وقت تک ہماری حکومت کو اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا اسی کے جواب میں پھر سر سید نے کتاب لکھی تھی اسی کے جواب میں سر سید نے کتاب لکھی اور کتاب لکھنے کے بعد اس کے بیٹے نے اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا اور اس پر جناب اس وقت کا جو وائس ایگزیکٹو کونسل کا ممبر تھا اس, اس نے یہاں تک لکھا کہ جناب سر سید پر مقدمہ چلانا چاہیے یا آم کاروائی آم کرنی چاہیے لیکن دوسرے جو تھے انگریز انہوں نے کہا کہ تم کیا سوچ رہے ہو یہ بات غلط ہے تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ سے منتشر سی بات جو جن میں ایک قسم کا انتشار پایا جاتا ہے جن کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط نے یہ بات کی ہے اس زمانے میں انگریزوں کے چار ڈیلیگیشن یہاں پر آئے تھے اور انگریز کے لیے ہندوستان جیسے وسیع ملک پر حکمرانی کرنا آسان نہیں تھا اگر آسان تھا تو آپ دیکھیں یہاں پر کئی متضاد خیال کی قومیں بستی تھی جن میں تصادم تھا یا تصادم نہیں تھا تو تصادم پیدا کر دیا گیا تھا حالات نے کر دیا سیاست نے پیدا کر دیا ضرورتوں نے پیدا کر دیا چنانچہ اسی زمانے میں جہاد کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے پادریوں کا اور پارلیمنٹ کے ممبروں کا ایک وفد آیا اور انہوں نے جا کر وہاں پر ایک دستاویز لکھی جس کا نام تھا دی Arrival of the British Empire in India اور اس میں مسلمانوں کے جہاد کا تجزیہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلمانوں کا ڈائریکٹ مطالعہ کرنا چاہیے جبر کی زندگی استبداد کی زندگی پھانسی کی زندگی گولی کی زندگی سب کچھ ہم نے کر کے دیکھ لی ہے لیکن مسلمانوں کے ذہن سے یہ بات نہیں نکلتی ہے تو اسی طرح مسٹر ہیوم نے جو خود ایک قسم کی نئی سیاسی زندگی بسر کرتے تھے اسٹیج کی مطالعہ کی اخبار کی لوگوں کے خیالات معلوم کرنے کے لیے جو ذرائع پیدا ہو چکے تھے جن کو ہم شہری دادیوں کے نام انہوں نے کہا کہ ہندوستان اتنا وسیع ملک ہے اور یہاں پر اتنا کنٹرڈکٹی مواد موجود ہے اور یہاں پر یہ جو ٹیررس مومنٹ ڈیولپ ہو رہی ہے اور زمانے میں ٹیررس موومنٹ نے بالوں پر نکال دیے تھے تو اس کے مطالعے کے لیے ہمیں ڈائریکٹ طور پر ایک اسٹیج کریٹ کرنا چاہیے جیسے انہوں نے اخبارات کریٹ کیے تھے ایک اسٹیج بنانا چاہیے جس میں ہندوستان کے نامور پالیٹیشین جمع ہوں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہم ان کے خیالات کے بین و سطور میں سے ہندوستان کے معافی ضمیر کا مطالعہ کریں چنانچہ ہندوستان کے معاف ضمیر کا مطالعہ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں انگریزی سلطنت کی بہبود کے لیے یا اس کو یوں کہہ لیجیے کہ ہندوستانی کی بہبود کے لیے اگر ہم زیادہ نرم دل ہیں کہ بہبود کے لیے مسٹر ہیوم نے نیک دلی کے ساتھ کانگریس کی بنیاد رکھی تاکہ وہ ڈائریکٹ مطالعہ کر سکے ہندوستان کے خیالات کا جمعہ جی جی پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کانگریس پر یہ الزام کیوں نہیں عائد کرتے یا بہت سے عائد کرتے کہ کانگریس بھی بہت زیادہ یعنی انگریز کی ہوا میں آپ سے میری میں اگر آپ سے آپ کے سوال رکھی اب آپ دیکھیے اگر تحریکیں اور سیاست اور تنظیمیں اور قومی زندگی کے ذہنی اتار چڑھاؤ کسی نام کے ساتھ وابستہ ہے پھر تو بات مختلف ہے لیکن ایسا نہیں ہے اسی مسلم لیگ کو لیجئے قائد اعظم سے پہلے مسلم لیگ شفیق کے ہاتھ میں بھی رہی یہ ظفر اللہ کے ہاتھ میں بھی رہی مختلف لوگوں کے ہاتھ میں رہی جن کے ساتھ قائد اعظم کو اتفاق نہیں تھا yeah. جب مسلم لیگ بنائی گئی تو اس کا مزاج کچھ اور تھا جب مسلم آگے بڑھی کچھ اور تھا انیس سو سولہ میں جب قائد اعظم نے کانگریس کے ساتھ پیکٹ کیا تو کچھ اور تھا پھر اس کے ساتھ قائد اعظم جب چھوڑ کے چلے گئے تو اس وقت ملک کے حالات کچھ اور تھے پھر جب قائد اعظم آئے تو انہوں نے کس طرح مسلم لیگ کو صاف کیا پھر اگر مسلمانوں میں کوئی متبادل لیڈرشپ ہوتی تو قائد اعظم پٹنہ سے لے کر اپنی وفات تک کہ پاکستان بن چکا تھا مسلم لیگ کے صدر نہ رہتے تھے لیکن نئی متبادل لیڈرشپ ایسی نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی جماعت کو اس لیے گردن زدنی ہم قرار نہیں دے سکتے جس کو کہتے ہیں قابل گردن زدن نہیں قرار دے سکتے کہ جناب اس کی بنیاد ان حالات میں پڑی تھی ٹھیک ہے اخبار تو جناب انگریزوں نے نکالے تھے سب سے پہلے اور سب سے پہلے اگر اخبار نویسی میں کوئی پکڑا گیا تو انگریز ریٹر پکڑا گیا تھا جس کو جہاز پہ سوار کر کے بھیج دیا گیا تھا تو سر بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے بنیاد ڈالی تھی ٹھیک ہے جن لوگوں نے اس کو آگے چلایا وہ بھی ٹھیک ہے لیکن جس سٹیج پر کانگریس آ کر بطور تنظیم کے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جو یہاں پر انگریز کی غلامی کے خلاف انگریز کے رول کے خلاف انگریز کے اقتدار کے خلاف جد و کر کے زیادہ سے زیادہ اس ملک کے حقوق اور اس ملک کی آزادی کو حاصل کرنا چاہتے تھے تو ظاہر ہے اس کا ڈھانچہ بدل گیا اس مکان میں ایک قاتل بھی رہ سکتا ہے ایک مقتول بھی رہ سکتا ہے تو پہلے اگر وہاں پر قاتل رہتے تھے تو پھر مقتول آ گئے تو گاندھی نے جب اس کی اقتدار سنبھالا تو اس وقت مسائل دوسرے تھے باقی آپ نے یہ فرمایا سر گاندھی نے خلافت موومنٹ سے فائدہ اٹھایا یہ ہے مجھے وتھ ڈیو رسپیکٹ آپ یہ کہنے کی اجازت دیں کہ شاید آپ نے وہ ساری تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا اس میں گاندھی کہاں آئے مولانا محمد علی کہاں آئے مولانا شوکت علی کہاں آئے مولانا ابوالکلام آزاد کہاں آئے مولانا فرنگی محل کہاں آئے اور دوسرے جمیت الما کے جیسا یہ تمام چھوٹے بڑے صوبائی اور مغزی اکابر کان، حقیقت یہ ہے کہ جب خلافت کی تحریک آئی اور گاندھی آئے اور کلکتہ کانگریس سے بالکل ملک کا سیاسی مزاج بدل گیا اور ملک کی لیڈرشپ بدل گئی گوکھلے بھی گئے دادا بھائی نارو جی بھی گئے سب چلے گئے ہندوؤں کی لیڈرشپ بھی بدلی مسلمانوں کی لیڈر بھی بدلی تو ظاہر ہے کہ لیڈر بدلنے کے لیے پروگریسوزم چاہیے تھا تو پروگریسوزم یہ تھا کہ کھل کے احتجاج کیا جاتا اس چیز کے خلاف جو اس وقت ہندوستانی اقوام کے لیے یا ہندوستانی قوم کے لیے یا مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے یا اس کو جتنے خانوں میں بھی بانٹ کے کھا اس کو ایک کھانا بنا کا کئی خانوں کے لیے ایک کوفت کا باعث تھی اس کو جن لوگوں نے دور کرنے کے لیے جدوجہد کا سنگ بنیاد رکھا تو وہ ظاہرہ کہ وہی ہو سکتے تھے جو پہلے جمہور سے آگے حرکت کی طرف آتے ہیں گاندھی بھی حرکت کی طرف آئے محمد علی بھی حرکت کی طرف آئے شاوکت علی بھی حرکت کی طرف آئے ظفر علی بھی حرکت کی طرف آئے ابوالکلام بھی حرکت کی طرف آئے حسد مہانی بھی حرکت کی طرف آئے جس سے ایک پیدا ہوا اب آپ یہ کہیں کہ جناب اس میں یہ تھا وہ تھا تو میں سمجھتا ہوں جس وقت آپ اس قسم کی رائے قائم کرتے ہیں اس وقت آپ برٹش کے رول کو قتن فراموش کر دیتے ہیں یہ ہمرے واقعہ ہے کہ بریٹش امپیریلزم آسانی سے بر عظیم سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا جانے کو تیار نہیں تھا وہ کم از کم اپنے فرستادہ یا اپنے خاص آدمیوں کی مارفت میں نہیں کہتا بدیانتی کی بنیاد پر نہیں اپنی سیاست کی بنیاد پر اس قسم کے لیے حالات کریٹ کر دیتا تھا کہ ان حالات کو کریٹ کرنے کے لیے ایک اپنا گروپ پیدا کرتا تھا جو ان کی ضرورتوں کے تابع ہوتا تھا پھر ان کی ضرورتوں اور خواہشوں کے مطابق کام کرتا تھا تو ظاہر بات ہے کہ انٹلیکچوئلس کے لیے زبان اور زین مختلف ہوتا ہے عوام کے لیے زبان اور زین مختلف ہوتا ہے عوام کو استعمال کرنے کے لیے اس کے سوا کوئی چارۂ کار نہیں تھا کہ ہم ان کو ان خطرات سے آگاہ کرتے جو خطرات تھے یا نہیں تھے لیکن بہر حال ان کی قومی بنیاد کے م... سے الٹ تھے مثلاً ہندو ہماری قومی بنیاد کے بالکل خلاف تھے اس لیے ہم ان سے کہتے تھے کہ یہ ہندو یہ کرتے, کرتے, کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے سوال کیا کرم آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ گاندھی نے اگر یہ خلافت موومنٹ کا ساتھ دیا تو گاندھی کا اس میں اپنا ذاتی فائدہ کیا تھا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ گاندھی جی کا خلافت تحریک سے کیا تعلق کیا ہو سکتا تھا ذہنی یعنی مثال کے طور پر شورش کشمیری سے بار بار یہ توقع کی جائے کہ وہ برہم و سماج کی کوئی تحریک چلائے گاندھی میں آپ سے زمانے میں عام لوگوں کی نظر اور ہمارے سادل و علما کی نظر اس بات پر نہیں پڑھ سکتی تھی اور نہیں پڑھی بدقسمتی سے میں ہندو نہیں سوال یہ ہے کہ اس بات کو ہم یوں کیوں نہیں کہیں کہ ہندو ہم سے الگ ہو گیا اگر ہندو بحدت چاہتا تھا مثال کے طور پر کیا ہندو اس بات کے لیے تیار تھا کہ وہ ہمارے زیر نگی رہتا میں معافجیے آپ کی بات میں نے بات ڈال دی میں آپ سے اس کا فیصلہ کہ اگر ہندو ہم سے الگ ہونا چاہتا تھا یا ہم اس سے الگ ہونا چاہتے تھے نتیجے کے اعتبار سے بات ایک ہی ہے کسی کو کہہ لئے معاملہ سیاست میں ریسی پروکل ہوتا ہے جی وہ میں اگر آپ سے الگ ہونا چاہوں گا تو اسی وقت الگ ہو سکوں گا کہ آپ بھی اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو جائیں گے فرض کیجیے اگر ہم الگ ہونا چاہتے تھے تو ہندو بھی ذہنی طور پر آمادہ تھا ہندو الگ ہوتا تو ہم بھی ذہنی طور پر آمادہ تھے یہ چراغ دونوں طرف چل رہا تھا اور اس کے لیے فضا بالکل تیار تھی میں کہتا ہوں جی کہ گاندھی جی آئے اور گاندھی جی نے آ کر دیکھا کہ جناب مسلمان جو ہیں اس ملک کے ان اعتبارات سے دکھی ہیں تو گاندھی جی نے دیکھا کہ مسلمان کا ذہن میز ہندوستانی ذہن نہیں ہے بلکہ ایک اسلامی ذہن ہے اور اسلامی ذہن کا مطلب ہے کہ تمام اسلامی ریاستیں اور تمام اسلامی فضا جو ہے وہ ایک اجتماعی طور پر عالمی بنیاد پر ان کے ذہن بہ راسک ہو چکی ہے تو انہوں نے یہ کیا کہ ہم ہندوستان میں آزادی کا جذبہ مسلمانوں میں اسی صورت میں پیدا کر سکتے ہیں کہ ان کے عالمی مسئلے میں ان کا ساتھ دے تو انہوں نے اس کے عالمی مسئلے میں مسلمانوں کا ساتھ دیا آپ دیکھیں نا کہ اگر خلافت کا مسئلہ تھا تو وہ ہندوستان کے لیے نہیں تھا وہ تو ٹرکی کے لیے تھا یا عرب دنیا کے لیے تھا یا ایک اسلامی دنیا کا جو ایک مرکز و محور تھا اس کے لیے تھا انہوں نے اس کی آواز لیکن وہ اس آواز کو بھی آپ دیکھیے یہ چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں یہ فرنگی محل کے علماء نے مولانا عبد الماجد کیا نام تھا ان کا عبد نے مولانا عبد نے اور یہ اپنا کیا سر ان کا فتویٰ دوسرے وہ نام نہیں آ رہا یاد اس وقت اور مولانا محمد علی نے اور ابوالکلام نے انہوں نے مل کر وہ سارا فتوا تیار کیا وہ قرارداد تیار کی اور جب کانگریس کی لیڈرشپ گاندھی جی کے ہاتھ میں آئی تو کانگریس کی تاریخ میں جو ستیہ رامیہ پٹا بھائی نے لکھی ہے یہ بات موجود ہے کہ کلکتہ کانگریس کے جلاس میں ڈیلیگیٹ جو تھے بائیں اماں کہ مسلمان ہندوستان میں اقلیت میں تھے لیکن ان میں ڈیلیگیٹوں کی اکثریت مسلمان تھی اور مسلمان اکثریت نے گاندھی جی کو لیڈر نامزد کیا تھا یا تو اس لیے شاہ صاحب یہ بات تو بڑی پیچیدہ سی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جناب یہ ہوا پر آپ یہ کہیں کہ حالات ہندوستان کے چونکہ سیاست میں کوئی چیز ٹھہراؤ میں تو ہوتی نہیں انجماعت میں ہوتی نہیں یہ تو ہوتا نہیں کہ جو چیز آج ہے وہ کل بھی ہو جو کل ہے وہ پرسوں بھی ہو سیاست نامی تغیر کا ہے سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں سیاست بدلی بدلتی چلی گئی حالات بدلتے چلے گئے واقعات بدلتے چلے گئے جب حالات کا الٹ پلٹ ہو گیا جب واقعات بالکل تبدیل ہو گیا اور میں تغیر آ گیا تو اس کے ساتھ ہماری خواہشات بھی بدل گئی کیونکہ یہ سوال تو یہ ہے کہ انسان جو ہے تھاٹ پہلے پیدا ہوا ہے کہ مادہ پہلے پیدا ہوا ہے ظاہر بات ہے کہ ہم مادے کے تابے اپنے خیالات استوار کرتے ہیں جس قسم کی فضا ہوگی اسی قسم کے ہمارے خیالات ہوتے چلے جائیں گے ہمارے خیالات اس کے مطابق ہوتے چلے گئے اور ہم نے اس خیالات کے تابع ہونے کے بعد اپنے لیے ایک ذہنی فضا پیدا کر لی اسی کے نتیجے کے طور پر دیکھا کہ کبھی یہ فضا تھی کہ جناب اٹھارہ میں ہندو مسلمان ایک ہو کر لڑے تھے کبھی یہ فضا پہ اور وہی وہ ہندو کبھی ہمارے بادشاہوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیا کرتے تھے پھر نوبت بھنجا رسید کے آج کوئی مسلمان آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تو زمانہ بدل گیا صدی گزر گئی اور بہت کچھ حالات پیدا ہو گیا ایسے تو یہ جناب اس کی خلافت موومنٹ تھی خلافت موومنٹ کے بعد فرقہ وارانہ یہاں پر شکلیں پیدا ہوئیں اور آپ دیکھیے کہ فرقہ وارانہ شکلیں ان لوگوں نے پیدا کی جو انگریز کے ساتھ تھے خواہ الدین کے اعتبار سے ان کے ساتھ تھے خواہ سیاست کے اعتبار سے ان کے ساتھ تھے خواہ حکومت کے مختلف نقشوں کے اعتبار سے ان کے ساتھ تھے آپ دیکھیے فرقہ وارانہ مسئلہ ان لوگوں نے پیدا کیا جو حکومت کے ساتھ بالکل تھے جو فوج میں بھرتی ہو کر گئے جنہوں نے پہلی جنگ عظیم میں جا کر تمام اسلامی ممالک میں کلمہ پڑھ کے گولیاں چلائیں اور یہاں سے تعویذ پہن کر گیا وہ لوگ ان کے ساتھ تھے یا پھر جناب وہ لوگ ان کے ساتھ تھے جنہوں نے یہاں پر مذہب ایجاد کر لیے تھے مثلا یہ ہمارے دوست قادیانی انہوں نے جناب چراغاں تک کیا تھا خلافت شمانیہ کے ختم ہو جانے پر عراق اور بغداد کے فتح ہو جانے پر انہوں نے چرانگا تک کیا ان کی کتابوں میں موجود ہے تو یہ چیزیں جو تھیں انگریز اس کو ڈیولپ کرنا چاہتا تھا اور انگریز اس چیز کو ڈیولپ کر کے ہی اپنی حکومت کو طول دے سکتا تھا چناتی اس نے جب تک دیا یہ ایک الگ بات ہے کہ جیسے جرمنی میں جرمنی کی شکست کے بعد انگریزوں نے ہٹلر پیدا کیا اور بعض وہی ان کے لیے عذاب الہی ثابت ہو گیا اسی طرح مسئلہ جن لوگوں کی مارفت انہوں نے پیدا کیا تھا کہ اس طرح ہندوستان کی آزادی رکی رہے گی کانگریس جو ہے وہ مسلمانوں کے مسئلے کو حل کرتے کرنے میں لگے رہے گی جب تک بھی اس وقت تک ہمارے ہم پر جو دباؤ ہے وہ ختم رہے گا یا کمزور پڑ جائے گا اس نے یہ کیا لیکن اس کے آدمی یہ سنبھالنا انگریز کے سگے کیونکہ پھر قائد اعظم آ قائد اعظم کے اخلاف میں آ کر انگریز کی اس شکست کو شکست دی انگریز کی اس ڈپلومیسی کو انگریز کی اس چال کو انگریز کے اس ہتھ کنڈے کو انگریز کی اس سیاست کو اور انگریز کی اس کیا کہنا چاہیے جو تھی جی ہاں جی اس ہاں کو ہاں ہاں ہاں اس کو شکست دی اور شکست دینے کے بعد انہوں نے یہ سب پہلے ہی سوال اس میں بہت طویل ہو گیا ہے کہ دیانت تھا، یہ میرے دیانت میں نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا ہے کہ بد دیانت تھا لیکن یہ کہ گاندھی جی کے بارے میں میں پھر وہی سوال اپنا دہراؤں گا اور چونکہ ابھی بہت سے سوالات باقی ہیں آپ کی شخصیت اس قدر ہم ہے کہ ابھی اس میں بہت سے اور پہلو نکلیں گے لیکن نہیں میں آپ سے عشقوں صرف اس مسئلے کو ختم کرنے یہیں پر اگر آپ کی اجازت ہو کہ میں ایک نعرہ بلند کرتا ہوں کہ میں اس علاقے میں تعلیم کا <سؤال> فروغ کچھ کروں گا لیکن اس کے بعد یہ نعرہ کچھ عرصے کے بعد بالکل خاموش ہو جاتا ہے تو میں نے یہ نہ دیکھا کہ تحریک خلافت کے ختم ہونے کے بعد پھر کبھی کانگریس میں خلافت کے حق میں کوئی اشارہ تک ہوا ہو ریزولوشن تو در کے نار نہیں میں آپس کروں نہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ میں آپس کروں کانگریس کو چاہیے یہ تھا نہیں ایک بار میں پوچھ رہا ہوں ہوا انہوں جی نہیں وہ تو ہمیں ترکوں جو بلکہ آپ دیکھیں اس کے نتیجے کے طور پر مسلمانوں میں مایوسی پیدا ہوئی اور سخت مایوسی پیدا ہوئی اور گاندھی اس علاقے میں خاموش بیٹھا رہا مولانا ابوالکلام نے اور مولانا محمد علی نے بہت سی توجیحات کی اور کہا کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا مسلمانوں نے وفد مرتب کیا مصطفیٰ کمال پر زور دیا خود اربوں پر زور دیا خلافت کو گاندھی نے ختم نہیں کیا خلافت کو ختم کیا عربوں نے خلافت کو ختم کیا خود مصطفیٰ کمال نے اور یہاں تک ختم کیا کہ دیکھیے ہم اس ملک میں یہ بیٹھ کر نہیں کہہ سکتے جب ٹرکی میں فرضی خلیفہ انگریزوں نے بنا دیا اور اس کے خلاف مسلمانوں نے مصطفیٰ کمال نے بغاوت کی تو مصطفیٰ کمال کے سیکٹری نے جو اس کے سوانح حیات لکھے ہیں اس میں یہ بات موجود ہے مستفا کمال پر ترکوں کی اس ناکامی اور شکست کا اور عربوں سے جو انہیں صدمہ پہنچا تھا پلٹ جانے کا عربوں کے یعنی اربوں نے اس وقت جو کام کیا تھا ٹھیک ہے ان کی قومی جاگ اٹھی تھی وہ بطور عرب دیکھ رہے تھے لیکن بہرحال انہوں نے کسی کے ہاتھ میں آ کر یہ سب کچھ کیا تھا اتنا رییکشن ہوا تھا کہ مصطفیٰ کمال کا سیکرٹری جو سب سے بڑا اس کا موت تھا وہ لکھتا تھا کہ مصطفیٰ لکھتا ہے کہ مصطفیٰ کمال تنہائی میں میرے پاس اب بھی کتاب موجود ہے تنہائی میں بیٹھ کر آسمان کی طرف مکہ اٹھا کر کہا کرتا تھا کہ اے خدا کہیں تو میرے ہاتھ میں آ جا تو میں تجھے نپٹوں یعنی خدا کو وہ ماننے سے انکار ہی تھا وہ قرآن کو نہیں مانتا تھا بلکہ یہ بات اس میں نہیں آنی چاہیے ورنہ میں آپ کی ریکارڈ آپ کو اس کے بعد بتاؤں گا کہ اس نے ہر چیز سے انکار کر دیا تھا تو اب جب مسلمان ہی خلافت سے دستبردار ہو گیا مسلمان ہی نے خلافت کو چھوڑ دیا اور مسلمانوں نے کہا کہ نہیں ہم اپنی بات چاہتے ہیں اپنی قومیت کی بنیاد پر اپنی وطنیت کی بنیاد پر قائم کریں گے تو گاندھی سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں گاندھی تو اس وقت تک آپ کا ساتھ دے سکتا تھا جب تک آپ کو اس مطالبے پہ قائم رہتے جب آپ نے خود ہی اس مطالبے کو چھوڑ دیا اور اس کو تیاگ دیا اس کو تلاجلی دے دی تو اس کے بعد گاندھی پر اس کا کوئی میرے خیال میں نہیں تھا گاندھی تو اس کے بعد پھر قید ہو گیا اس کے بعد کے حالات اگر یہ بات ہے کہ گاندھی جی ہر اس بات کو ماننے کے لیے تیار تھے جو مسلمانوں کا مطالبہ تھی تو انہیں چاہیے تھا کہ پا, پاکستانی تحریک میں کوئی بھی اور صرف یہ صرف استفسار ہے یہ قطن کوئی یعنی نہ میں استدلال کی طرف ہوں اس وقت نہ میں کوئی میں <مار> صاحب کرتا ہوں کہ نے یہ فرمایا کہ گاندھی جی نے خلافت کی تحریک سے اس لیے دستبرداری کی کہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے خود اس کو چھڑا اگر وہ ایسے ہی تھے مسلمانوں کی بھی خا تو ان کو چاہیے تھا کہ پاکستان تحریک یا اور بہت سے مسلمانوں کے مسائل تھے بے شمار مسائل تھے لیکن انہوں نے بنیادی طور پر وہی کیا کہ جو جس میں ہندو جانتی ہے اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ گاندھی جی کی زندگی میں منافقت بہت زیادہ پائی جاتی ہے مثلاً آپ ایسی کتاب کا ذکر کرتے ہیں یہ تو ہندوستان کی داد دیجئے کہ وہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو گاندھی جی کی زندگی پر نکتہ چینی کرتے ہیں ان سے اختلاف کرتے ہیں مثلا ہندوستان ٹائمز کے جو ایڈیٹر ہیں وہ میرے بڑے دوست ہیں میں اور وہ حیدرآباد دکن میں جب وہ آئی پی آئی کا اجلاس ہوا اکٹھے تھے تو وہاں وہ کہنے لگے کہ شورت صاحب اب ہم گاندھی جی کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے ہم گاندھی جی کی فلاسفی سے شکست کھا چکے ہیں ہمیں جی کی وجہ سے یہ مصیبت یہ مصیبت یہ مصیبت آئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا بلاک بنانے کے لیے کم از کم اس طرف دیکھنا چاہیے اور اس طرف دیکھنے کے لیے ہمیں مہاتما گاندھی کی بجائے مہاتما بدھ کی طرف دیکھنا چاہیے یہ ان کے ذہن میں یہ بھی چناتے مہاتما بدھ پر ہندوستان کی آزادی کے بعد بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن وہ پالیٹکس ان کا ڈیولپ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس طرف کی قومیں فلپائن وغیرہ کی یا سیام وغیرہ کی قومیں یا ہم جاپان تک چلے جائیں جہاں کا بدھ مذہب چلا جاتا ہے دور تک وہ قومیں کوئی नहीं نسلیں نہیں ہیں نسلیں کہ جناب ان قوموں سے وہ چیز حاصل ہو سکے جو آج کل مختلف قوموں کے مجموعے سے عالمی پالیٹکس میں کام کرنے کے لیے ضروری ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے تو اس لیے وہ قومیں نہ تو کوئی عسکری اعتبار سے نہ کوئی صنعتی اعتبار سے نہ تہذیبی اعتبار سے نہ تمدنی اعتبار سے نہ ثقافتی اعتبار سے نہ صاحب وہ کوئی اور کسی رخ سے فلسفہ کہہ لیجیے جس کو جس کی بنیاد پر ہمارا سب کچھ چلتا ہے اس اعتبار سے وہ دنیا کے کسی گوشے میں کوئی رہنما وجود نہیں رکھتی ہیں اس لیے وہ بات ان کی میرے خیال میں پروان نہیں چڑھی تو گاندھی جی سے اگر اختلاف تھا تو گاندھی جی کی تعریف میں آج میں میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس کتابوں کا ایک حصہ بھی ہے گاندی جی کے مطلق ہمارے قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ دنیا میں تین کتابیں ہیں جو آج تک غیر مسلمانوں نے یا غیر پاکستانیوں نے لکھی ہے لیکن گاندی جی کے مطلق آج بھی آپ دیکھئے کہ تمام دنیا میں کوئی پاؤنے پاؤن کتابیں ہیں م... اور پاؤنے 5 600 کتابوں میں انگریزوں کی کتابیں بھی ہیں جو اس کو یوسو مسیح کے ترجمے لے جاتے ہیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے گاندھی جی نے آپ دیکھیے اگر گاندھی جی اتنے ہی تنگ دل ہوتے سنگ دل ہوتے تو گاندھی جی مسلمانوں کے لیے دلی میں آخری وقت گولی نہ کھاتے نہیں یہ تو خیر ایک جذباتی بات آپ وہ جذبات دیکھیے نا شاہ صاحب یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ جو بات آپ کو سوٹ کرتی ہے وہ تو ہوئی منطقی بات اور جو بات آپ کو سوٹ نہیں کرتی ہے وہ جذباتی ہے واضح کر دیا اب آپ گاندھی کے متعلق یا تو آپ مجھ سے پوچھیں گاندھی کے متعلق تمہاری کیا رائے گاندھی کے متعلق تمہاری کیا رائے میری رائے میں پاکستان میں بیٹھ کر یہ کہتا ہوں گاندھی کے متعلق میری یہ رائے ہے کہ گاندھی کا نظریہ ایک ہندوستانی کا نظریہ تھا یہ جی اور گاندھی ایک انسان کی حیثیت سے سوچتا تھا وہ اس انداز پہ کام کرتا تھا میں گاندھی کے متعلق یہ تسلیم کسی سٹیج پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ مسلمانوں کا دشمن تھا